انتنا <سؤال> سکت زدہ مخصف خاصن کی سکوت سے بھی کارزم آدھے انتنا سندے پریباب کے ذکر آؤں کہ ہر کلا زمان پہ حافظ نرازی تسوہ سکوت سے رہا محرم داشت دے پریبے کی غنصر کی ظالم نہیں لے لکہ وہ بھی چلے ساتھ مدنی نشم سکوت سے زمان نرازی دارے مجھے پالک لدہ ویبوش مرحب ربیرن ہی ملکی لبی جہرے مان کو سوما دی دیری ورتا گئے کیا کو سوما ذمیر کی اور یہاں کا تنا اولے میں تنا چلا ان من کلا ان ندی دیر محل تو بو دے کی اولا من طلب اولے میں نے جتداں یت تا او جا مہران دے مسجدین والے اللہ علی حسبنا وانغ دل اللہ تعالی نے لجینے کروں نبی علیے اور تمام القول اللہ یا قال الرسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہ امام یہ ہوں 90 دین اللہ تمام فضل شریف سے سبحین قال تیبیر المسجد النبوی قال یہ جو یہاں نہیں مگر یہ شوذ کا قدم مار شوذ تھا گواہ پیش کی جداد تھا بھی عالمانی شوذ سمہ تو ہاں انشری اری وید میں قسم ورتوں دیتا قسم میں فقہ چا رہا ہے سنا زیہ علی بذم ذکر اللہ پڑھی اذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علی تبارک و تعالی اور لہو و علیکم من منا نے ان الماء گناہ لازم اور مدار سے تجدید یہ عہد حاضر کبیرہ گناہ تلافی کر گئی اذا نا گناہ کبیرہ و صغيرہ منع تحریج سے منع تجدید ہے یعنی یہ طاقت تجدید مکالمہ معروف ہے جدا نہیں تحری اور گناہ ملک نے یہ دیو بولا میں صاف کرنا ربنا فردا گناہ کابل دور سخت سزا ہے یاند جبلیہ جی رحم عالم ناری عزیز کھلے تا تنا گوجن دے باے ماں ماں باے ناری دنیا میں سبب بران کو بری کیتا ہے جیسے کم اٹھنا کہیں رجل باے ماں مال سے بیات کی لیے ماں سا اسی منبر کا لا باے ناری دنیا بیات کی رہے سمجھ سے تیز دار دنیا خود اینا کا ذکر اول <سؤال> ور کے وے دا بارے میں اتا او منا کا ور کی دنیا نہ تسیر دیا میرے زندہ باد چلے وے کٹے مجھے مننے وے رضیہ فشانی انماتی ملھا تا تو شے کی دنیا میں مردباد چے وے وانا میتی ملھا ویسے وہ سمجھو ور فلم سس بارے وے وانا میتی ملھا کور کی دا سقف تا در بدر لوما دا بری وقت ذکر دے وقت درو گئی نظر کم گئے تو با با مسندو سے بوز من نہ گئے لگنا اوتی و قدارا کوئی سماتا وستقرانے وہ چہ دمرا دم نظر کو بھارن چا جے تو کو سرے پے را کو میں قضا و قضا تبی تصدیق کیرا سے اصدق وہ جو نے فراوغردی صنم کرا ماجرا راجرا نے لدن کر کر دارا ونورن کویونن تمہارا کاں ابن ذو ذو ذو توازہ سکیت پڑھو واچکل حباب اس کی دریسوا دریا کی پسوا شپت کی دی اور نمازی رائے ان نبی کے لوٹسہ بھی شرائی نے رفیں در سالہ جگڑو نظبی ردو ساد نبی ترا ماجس کی پی شراج الحجہ قال لتقید حرم رمضان کی دیگرانی بوتھ گیا نے عراق حالت ہے رمضان اس کو نے بہن مجدی مکو قائمانی قائم باغ نرا مکان ساری صبر علم ابا پتہ گئی ولن محمد پر جوال رے دو بول راجہ پپل دی متہدرا ایسا دولا پاکتا سماد وعنوؑ پسل رباہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل زبین لبایان تصور ہے وہ زبین حضرت جس کے انہوں نے پتیس سال کا معنی دا ہے اور زبین حضرت پتیس سے آزبین سمار سے مہر پر اکرائید پر قومتی تھا قومتی تھا قومتی پر انسالی اور سچانسالی کی جدائی ہوئی دیو آیا مناسب ہوئی اور انسالی پر بات بات خبری سے رسو بارارش کتاب و سرع کی, کی دریس و دیام شاہدہ بادرہ دے با دلیل دیو جن دا, دا. کا زمد وجہ تقاضائی با شاہد وجہ نے دیو جن دیو جن دیو جن منافقت دیو ورزبان انسواری مقاران تال اینو عمدکا دیو جن دا دا خوب مکشد آدستاد فرورزیو و دویل شو رنگ دا مقننی رن بینا سرادو سلام سے مقار اس کتاب ایم دو خزا تھرج جسر فی دوتند ونیہ ختم تذیل وہ کہ صلاحوا پر حق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نور پھیل المر نوتا ان پر رحم برکتے پھیل شیما پتہ نہ صلاحون اور برے سنا دا نواں کہیں گے دردی زمانہ پر صاحب قرن نیادگی اس سیاز میں سمح نے سنا وہ کا پڑھیں جن جوตะ تولے سینے تارک امیر ابی دا باب سقر الانہار سقر جمع دلوا اے سن بار یہ پر حق پر اپنے سقر محمد اللہ اللہ اللہ زور وی. وی. باو شیر باو شیر نو دن سنی نیمکنا اور یہ دادا جان آ جانا قرنا بلا قرنا ورنا شیر مراد اور کوتا اس کے ازمے وہ بکا پٹی نہ رہن استد پڑھ لا تعند طلب عليه وبکا نذریہ حال کو رکے ور سے جو کی دو ہم کار صرف پکارو نام صرف مار سرا لا ام سے نق تکان الحص ہم سے جو کوئی سارے گنور ہم سے بن کو مودرا دا اقول ان کا دین زمین اللہ وان کانہ غیر منو من الشیطان زندگی دی دی روایت کی تقدیم حاضر ہے اس کی از میں ثم سکھ حتا تجدرا ازدار اس کی از میں وب کا پتی رائن کو اس کا پتی تھا بول سوا ثم سکھ حتا تجدرا پہلے پانی میں اللہ پکڑے تو تقلیم کیا تا سب آدھل آیا نگل افتی ذالکا صلوہ ربک اللہ اندونہ تا یحکمتا بما شیر جراب اینہا باب شرم اعلاہ الیلالکعب آئیں حساد اعلاہ اندھا سمر بیقار پردہ شرم اعلاہ دا نصیب سمرازی حساد اعلاہ الیلالکعب اینہا شکر کی تراؤ رسیگی دونہ پردہ حساد اعلاہ شہد آلہ حسام قدم امدہ حساد اعلاہ شاہب را سمر کرو بکئی بیرا السادة اعراء المقام فرقوا قال لا من بعده من تور مشترك بل كمام يفق الرافيدي دنقصه هذا كان محمد بن عمر بن محمد بن يزيد الخراوي اخبرنا ابن جلال حدثني مشعل بن مراد بن دراغ بن قال رسول الله الله عليه وسلم قال رسول الله صلى ثم مر سيدنا الى ما الذي اجار قال يا طارق انت نار ما ما دي كبدل وطلعوا نواذ الله تبارك ما قال في السماء ده قال لولا من دي كده سماه في تنفخ قال لا اور انا نبی کاں جو کھندادول انصار نور خالدو تے انا نبی علیہ السلام کماں ہے اس کیس مخلص وبکا نے اپڑی اپڑی اپڑیرا تے سال کو بچ ورسی دی دیوار تا پکان ظاہر کہ تا بین ذکا جلا بچا ڈوٹے چاپون گئے ان دے درجے تے پتنی کی دا سبو بن اللہ کو جاندا سی وہ لو <سؤال> دا جلا کو تے پر کو تے سپیدا <سؤال> پکا جے وہ حق دا پر کوڑی قدرت الانصار و الناس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سماع بیس خطر جان ماج رجد فکان زار کا جان تا لوگوں فکان زار کو تو کو چنے بیس کہیں اجازت کرو جل انن کا میں پڑکو کرے مرمدہ تحق اعلی سے سلام کو مقبول پڑکو تو مو رچگی باب تعالی میں ابنی ماں کا یہ جب سرا سٹر بارالا غنم نا کثاورا اللہ سلا و بمناک خاصریجی تو وجید تمدنا الان کا خاورا امی مالی ج برقوا دل افقارا ودی سڑی لک تلغا حال دسنی برغابی تے تیرے ریس پیتا وں پرشان دا سنت کو پاو دک کمزے رسول اللہ سکوپی ہی جناں تے لگا وں مین پے کے تم رتا سکل کا <boom> دا جی چھت نے یڑاں دا جہاں سید ریاض واری اوتہ تسکیت و ور کول کے بے اخلاص تھی درضا الہی نو واری لگا تبا تو ہوندی نذر دی پھو کرلو بارا رسول اللہ ورساع رسولین و ایند نہ تھی بہا میلے زمیں زفارہ قدم گور پہوارا تجہستہ تے ثواب ہر بھی کلک من ربدن ہر جگر واری کی چنچ جگر واری کرن رہیات ہن تے حیات واری جگر مندی ایموٹ یوچی ایکون دے کبد اندرات باتیں فهر جهات الجهات والى عليك اجلس ثلاثه انصور دي وادا دهني ابي مريم هذا كما نعلن لو ان امران ارسل كانت من نور حول دائره يوحنا ما هو هذا هو اكيد يشهد ذا ايضا الراسم خدي انا وقرا حسبت انه قال اذا ترى لها فهم قال تشوي النبي عليه السلام تخشيشها ذره را کو اللہ دین را پیشو مکارم نے بھی سماشان حادثے شان دی سنانا وہ عمر ما دین پرشودن قتال ہمیں سبھا حتا ما تجا نادی سدی تڑ لے وا یہ تار کرے وا حقا کہ تم رشدا پیشود وجد اور گیا سطر سدی ناسو بد سکما جہر کلام نور کبر سبب دار صاحب دل نور کبر سمجیں سبب دار صاحب دل این نور کبر سب کے سبب دار صاحب سب کے سمجیں تمام بصراح لان لاحظت انا طلاب هذه هذا هذا اسمه الهكهه الثانيه مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه هذه الانحاف دليل يشكي في في هره بهره تظاهر تشو ذنانا تا دوجر في سونا يعريته ذنكره اعلاه حبسها حتى ما تدروا تمرته دونين قد دخلت فيها فيها لان العله ذات وجه الذي زلن ذنينا <تصفيق> मारा का कर वल्लाह आलम लानी अफहातां के वल्लाह वना माने अल्लाह पी بہت میرے نگر